بسم اللہ الرحمن حضرت اباب سماعت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی کی وہ تقریر جو آپ نے سن انیس سو ستہتر عیسوی کو ٹورنٹو کینیڈا میں فرمائی تھی فلا مضل له ومن ونشهد ان ومولانا حبده ورسوله وآل كثيراً بعد. أعوذ من فا بھائی اور بہنوں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 خار وطن سنبل و خوشتر کسی نے کہا ہے کہ وطن کا کاٹا وطن کا خار بھی سنبل و رہا وہ بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے مت پھولوں سے بھی زیادہ محبوب اور خوشنما ہوتا ہے اور جس کی خاک بھی کیمیا ہوتی ہے مٹی بھی اس کی سیر سمجھی جاتی ہے آدمی اس کو اپنی آنکھوں کے سرما بناتا ہے ایسا وطن جہاں الفت کے اور ان کے تمام ذرائع موجود ہیں والدین موجود ہیں بھائی بن موجود ہیں خاندان کنبہ موجود ہے اولاد موجود ہے اور جس کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کلکان آبا اکم و ابنا احکم و اخبان کم و آزواج اکم و شیرتم تجارت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 شن اور اس کے دل کو ایک تعلق وابستگی ہوتی ہے وہ چیزیں وہاں زیادہ جمع ہیں اور سب جمع ہیں ساحت میں اللہ تعالیٰ نے طبعی اور شرعی اور فرصت سلیم جن چیزوں کو پس... سے... لگاؤ رکھتی ہے ان سب کو جمع کر دیا ہے ساحت میں اور ان کا نا آبا حکم ماں باپ ابلا حکم اولاد و ازواج حکم اور خاندان و ایک طرف اور مال جو تم نے کمائے ہیں وہاں کے نہ اور رہنے کی جگہ جن کو جو تمہیں پسند ہیں چاہے وہ جھوپڑا ہی ہو اب میں یہاں امریکہ میں آیا ہوں اور میں نے مینہٹن بھی دیکھا اور شکاگو بھی دیکھا مجھے اپنا جھوپڑا یاد آ رہا ہے سچی بات یہ آپ بھی دعا کیجئے اور میں بھی دعا کرتا ہوں مسجد میں بیٹھے ہیں جمعہ کا آخری وقت ہے اللہ تعالیٰ خیرآفیت کے ساتھ وہاں پہنچا دیں <laughs> اب کوئی کہے کہ میاں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 اے اللہ دلوں کو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ جیسے مقناطی اس کی طرف لوہا کشتا ہے ویسے کھینچے تو ایک تو سمے وہ پھر اس میں حرم شریف اور اس میں بیت اللہ اور اس میں زمزم اور اس میں صفا اور مروہ اور اس کے پاس منا و رفات لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں اللہ کی بندگی مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہی تو کہا ہبشے چلے جاؤ یہ کہے کے لئے کہا یہ دین پر قائم رہنے کے لیے کہا کہ یہاں دین پر قائم رہنا مشکل ہے نماز نہیں پڑھ سکتے کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتے زبردستی ان کا سر بتوں کے سامنے جھکایا جاتا ہے اور زبردستی ان کے سامنے خدا کو برا بلا کہا جاتا ہے توہین کی جاتی ہے زبردستی ان سے کفر کرانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کہہ دیا کہ ہبشے چلے جاتا. دو مرتبہ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 اب تو ہم جا رہے ہیں کوئی بات اگر کہا سنا معاف کیجیے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اور کوئی کام ہو تو فرما دیجیے کرنے میں ایک کام ہے کیا ان کا کلکتے جا رہے تھے بچارے حیدرآباد جایا کرتے کہ وہاں کے خدا کو سلام کہہ دیجئے گا تو انہوں نے کہا کہ تو بات مرزا صاحب اب بحران مسلمان ہے کیا یہاں کا خدا کوئی اور ہے وہاں خدا ان کا اگر یہاں اور وہاں کا خدا ایک ہوتا تو اب وہاں کیوں جاتے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا خدا زیادہ رزداق ہے رزاق ہے اور یہاں کے خدا معذ اللہ پہنچاتا تو بھائی ساتھ ساتھ باتیں آپ سے ایسے کم پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں اس طرح میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہاں آپ کی زندگی مفید ہے اسلام کے لیے اور آپ کا رہنا یہاں اسلام کے لیے راستہ کھولتا ہے اور آپ کو یہ پہلی بات یہ بھی اطمینان ہے کہ آپ کا بھی ایمان محفوظ اور آپ کے بچوں کا بھی ایمان محفوظ تو تمہیں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 بھائی مجھے بہت ڈر معلوم ہوتا ہے اس میں مجھے تو اس سے بہت در معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کس حال میں موت آئے اور کس طرح ہم دنیا سے رخصت ہوں اور خدا ہم سے پوچھے دیکھیے قرآن شریف کے ایک بہت ڈر معلوم ہوتا ہے وہ میں آپ پر پورے طور پر اپلائی نہیں کرتا یہ نہ یعنی سمجھا میں فٹوا دے رہا ہوں مگر میں آئے پڑھ کے سناتا ہوں اللہ جزین توفہ ملائ قاروفی کن تم قارو کلام قانو اور تکن عبداللہ واسعت نے فترا ضرور کیا فلا اکما اوم جہنم سانچ مسیح چال آیا ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نسا میں کہ جن لوگوں کو جن لوگوں کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی کہ وہ اپنے نفسوں کے معاملے میں اپنے نفسوں کے بارے میں بہت نا کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی جان پر بہت ختم کیا تھا اپنے ساتھ بڑی زیادتی کی قالوفی مکن تم سے کہا کہ اللہ کے بندو کہ کس حال میں تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو نہیں ایمان تمہارے دل میں نہ کلمہ تمہاری زبان پر نہ سجدے کا نشان تمہاری پیشانی پر نشان ہونا ضروری نہیں اے مطلب یہ ہے کہ سجدے کا نور نہیں تمہارے چہروں میں عقائد تمہارے درست نہیں تمہارا تم معلوم تائ کہ تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ دولت تمہارا معبود خدا نہیں بلکہ عزت تمہارا محبوط خدانی بلکہ, معبود خدا نہیں بلکہ نفس تھا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 کہ بھائی وہاں کم ملتا ہے یہاں زیادہ ملتا ہے اس کو میں نہیں مان سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آپ کیسے کام کے لوگ خاص طور عرب نوجوانوں سے کہتا ہوں اقول شبابل العرب ہاؤ اذا بقوا في بلادهم بلاد بلادهم بثقافتهم بتجاربهم بے تجارب ٹیکنالوجی آ وہ بے ذراثات ام جدید قدم و بلاد ہوم بیما من تجارب امن ذراثت يعني ذلك خر لهذه البلاد ولكن, ولكن هناك موجات موجات عاتية بصب الماء من, من بلاد العربية الأزيزة إلى هذه البلاد واليوم هناك أفواج فوج فوج يأتي إلى هذه البلاد لماذا ليختلف من هذا البحر المادي وللتكاثر يكون نصيبه من المال ومن الغاتب أكثر فأصبحت هذه البلاد مجردة من خيرة الشباب ومن خيرة الطاقات من ومن السواعج القبية ومن العقول النيرة ومن الثقافات العالية كما تتجرد الشجرة أيام الخريف من الأوراق والثمار هكذا هذه البلاد آآ آآ في كل يوم تتجرد تحرم خيرة شباب أفلاز كبيرها هذه قضية تحتاج لتفكين هذه قضية تحتاج لدراسة لا نأخذ القضية على علاتها على ما هي عليها تقليد، تقليديا لا يجب أن ندرس نفكر في هذه القضية تو یہ جو اسمقت ذهريت اللي آرئي وهسك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 ان ملکوں میں کیا ہوگا کون وہاں تبلیغ کرے گا کون وہاں غیر اسلامی اثرات کا مقابلہ کرے گا ہم مولوی مولوی لوگ رہ جائیں گے بوڑے بوڑے خالی یہ بات سوچنے کی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ, نے آپ یہاں ہیں اور آپ فیصلہ کر کے آئیں تو پھر ایک ہی بات ہے کہ اس کو آپ جائز بنائیے اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے بچوں کی تعلیم کا انتظام دونوں کے طرف سے اطمینان کر لیے اور اپنی زندگی کو مفید بنائیے متعدی بنائیے اپنے اثرات کو کہ یہاں کی غیر مسلم آبادی وہ اسلام کی طرف وہ مائل ہو اور اسلام قبول کرے تب تو آپ کا رہنا سڑا کھوں پر اور بہت مبارک اور اگر یہ نہیں ہے تو بھائی مسئلہ بہت مشکل ہے وہ ابھی ہمارے ایک عزیز مدثر حسین مدثر حسین ہیں بوسٹن میں انہوں نے کہا کہ مجھے ٹیلی فون آیا کہ بھائی فلاں حجی صاحب کے انتقال ہو گیا پچھلے سال انہوں نے حج کیا تھا یہ بھی شاید صاحب تھے آئیے ذرا ان کی آخری جو ان رسوم جسے کہ وہ ادا کر دیجئے ان کے بیگم صاحب بچاری ایسی اور لڑکے بھی ناواقف کرنے ہم گئے دیکھا تابوت میں ان کی لاش رکھی ہوئی پورے سوٹ میں اور ٹائی لگی ہوئی ہے اور پورا میک اپ ان کا کیا ہے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 جیب میں رکھ لیجیے ایک بعد میں بتا دیجیے خیر راضی ہوئے وہ تو اتفاق سے وہ بچہ پہنچ گیا اس نے کیا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا پڑھا ہوا عربی مدرسے کا ہمارے یہاں کا پڑھا ہوا تو ہو گیا میں کتنے خدا جانے کتنے دسنجات ایک دوسرے صاحب کو میں نے سنا بڑی عبرت ہوئی اور ڈر معلوم ہوا جلدی سے میں بھی اب یہاں سے چھٹّی کر کے جاؤں بھائی کچھ ٹھیک نہیں ہے ایک ان کا انتقال ہوا مصری عالم تھے اور کئی کتابیں لکھی ہیں اسلام کی صداقت پر اظہر کے پڑھے ہوئے تھے ان کا انتقال ہوا تو ان کی بیگم امریکن ام ام تھیں بنی کون تو مسلمانوں کا قبرستان ذرا دور تھا ان کا وہاں لے جانا مشکل ہے اور ہمیں چاہتے ہیں عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا یہ وہ تو چیزیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو سوچے خواب میں دیکھ لے تو چیخ ہمارے خواب میں یا اللہ یا اللہ ہے یا اللہ تحفاظت اے اللہ تو تیری پناہ یہ وہ چیزیں تھیں یہ چیزیں ایسی آسان ہو گئی ہیں کہ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں بھائیو اپنا انتظام کرو اگر ایمان کی حفاظت ہو اگر آپ بچوں کی تعلیم کا نظام ہو شوق سے رہو اور لوگوں کو ہی بلا لو تو شرط ہے کہ وہ شرط پوری کر سکیں اور نہیں تو بھائی پھر یہاں رہنا ہمارے سمجھ میں نہیں آ کھانے کمانے کے لیے محض پیٹ بھرنے کے لیے ایک تو یہ کہ تم خطرے میں دوسرے تمہارے ملک جو تمہاری جن تم, تم, کو تمہاری ضرورت ہے اگر تم وہاں رہو گے ہندوستان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 سوال جب آپ کا جو سلسلہ شروع ہوا تو میں بھی شاید بہت کچھ بھول گیا ہوں میں نے کیا کہا؟ پسروں کی تو سوال آپ لوگ واقعی اس کی ضرورت ہو اور دیکھئے میں مفتی نہیں یہ بتا دوں اسلام میں اور ہر جگہ ہر شعبہ ہے الگ الگ میں مٹے مٹے مسائل جانتا ہوں اور وہ بھی اگر ہندوستان پاکستان ہندوستان ہوتا ہوں تو جو اور بڑے عالم ان سے پوچھ لیتا ہوں تو میں مشکل مسئلہ ہوگا تو میرے جواب دینا مشکل کتابیں یہاں موجود نہیں اس لیے اگر کوئی بڑی کوئی خالصی سوال ہو تو اچھا یہ ہے کہ میں نے دو تین جگہ متمز تحقیقات سریا ہے ندوے میں وہاں بھی دار الفتہ ہے دیوبند میں دار الفتا ہے اور پاکستان میں نیو ٹاؤن جامع مسجد کا مدرسہ ہے اور مفتی مشفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگی لیکن کیا بھی انتظام ہے اور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 اور یہ آپ کے, آپ کے مسئلے پر عمل نہیں کریں گے اس لیے سوائے اس کے ایک ذرا غلط فہمی ہو اور ذرا دوری پیدا ہو اس کے. یہ اپنے علماء سے پوچھتے ہیں اپنے علما سے پوچھتے ہیں یہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے علماء پر آ, سے ردو کریں تو زیادہ بہتر ہے وہ آپ کی زبان بھی سمجھتے ہیں آپ کے حالات سے بھی واقف ہیں اور ان کے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط ہے اس لیے رویت ہلال کے بارے میں اور زبیہ کے بارے میں گوشت وغیرہ کے بارے میں آپ اپنے